کاکا اللہ تمہارے سبب سے گنا بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے اور اپنے نم تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی را دکھ دے